شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ سب کا آپ اس پہ آدمی کو کوئی شک گزرے کہ آپ کیا تھے ملغیب تھے تو آگے نفی ہو رہی ہے بھائی ہد ہو ایک پرندہ ہے حد حد وہ آپ جا کے دیکھیں اور درختوں پہ بیٹھتا ہے اس کی چونچ مضبوط ہوتی ہے ٹھک ٹھک کرتا رہتا ہے سوراخ نکالتا ہے اور ایسے زمین کے اندر بھی کیڑے مکوڑے کھاتا رہتا ہے سمجھے حضرت نے حاضری لی پرندوں کی سمجھے تو دیکھا تو ہد ہد نہیں تھا فرمایا بھی ابھی ہد مجھے نہیں نظر آ رہا یا تو بالکل غائب ہے یا کسی بڑے پرندے کے پیچھے چھپا ہوا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا پھر جب یقین ہو گیا کہ وہ غائب ہے تو فرمانے لگے چھا مجھ سے اجازت بھی نہیں لئی اور کہاں چلا گیا آ جائے یا تو اس کو میں ضبع کروں گا یا اس کے پر میں چور ڈالوں گا سزا دوں گا صاحب اور تھوڑی دیر کے بعد حد صاحب آ گئے السلام علیکم ارے کہاں گیا تھا درکھان پکو سمجھے وہ دہد کہاں گیا تھا عرض کرنے کا حضرت ایک چیز میں ایسی دیکھ آیا ہوں کہ آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے تو وہ دودھ بھی وہاں بھی ہو گیا ہے نہیں اور سلیمان کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے ایسی چیز میں دیکھ رہا ہے اب علم کی نفی ہو گئی نہیں ایک تو سلیمان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ دھود کہاں چلا گیا ہے علم غائب کی نفیوں تو ایک موضاء تھا کیا دیکھا بھائی کہنے لگا وہ یمن کا جو قبیلہ ہے نا صبا کا وہاں سے جو آپ کا ہمارا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھ کی ہوئی تھی تاج تھا اس کے سر کے اوپر چمکدار اور بادشاہی کر رہی تھی اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سورج پرست ہیں کیا ہے سورج کی پوجا کرتے ہیں افسوس اس کا ہے کہ اللہ تعالی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے باقی اس کا تخت بھی بہترین ہے تاج بھی بہترین ہے فرمایا حضرت نے چھا پھر میں خط لکھتا ہوں لے جا دیکھو جی وہ تفقت حاضری لی پرندوں کی بس فرمایا کیا ہے مجھ کو نہیں دیکھ رہا میں خود خود کو یا تو ہے کسی بڑے پرندے کے پیچھے مجھے نہیں نظرا کس سے غائبین سے جب یقین ہو گیا کہ غائب ہے فرمائیں چو یقیناً سزا دوں گا میں اس کو سزا سخت یا الباۃ ذیوے کروں گا اس کو یا لائے میرے پاس دلیل وادے تو کا غیرہ بھائی تھوڑی دیر ہوئی آ گیا حد ہد صاحب کہنے لگے احد تو احاطہ کیا میں نے ساتھ اس چیز کے کہ نہ احاطہ کیا تو نے ساتھ اس کو سلیمان آپ کو پتہ نہیں وہ کا بیان اجمال پہلے اجمالی بیان کیا کہ لایا ہوئے تیرے پاس قوم سبا سے ایک خبر یقینی سبا قبیلہ ہے یمن کا آگے انی وجہ تم راتن بیان تفصیلی بے شک میں پایا ہے ایک عورت کو جو بادشاہی کرتی ہے ان کی یہ بیان کیا حالت ملک کی ملک کی حالت یہی بیان کی کہ ان کی ہے. بادشاہ عورت ہے بادشاہی کرتی ہے ان کی شائے اور دی گئی ہے ہر چیز سے اب لوگ جو کہتے ہیں نا کل شائے سے پھر علم غائب ہو جاتا ہے مختار کل بن جاتا ہے کیا اس عورت کو کل شائے ملی تھی دنیا کی کل شائے سے مراد ہے ضروریات سلطنت کیا ضروریات سلطنت ملے اس کو دی گئی ہر چیز ضروریات سلطنت سے ولہا عرش و نظیم اور اس کا تخت ہے عالیشان یہ تو حالت تھی ان کے ملک کی سلطنت کی آگے حالت مذہبی بیان کر رہا ہے بیان حالت مذہبی پایا میں نے اس کو اس کے قوم کو سیدھا کرتے ہیں سورج کا سوائے اللہ کے بیا نل الشعیطان سبب شرک مزین کی آواز ان کے شیطان نے ان کے اعمال کو پس روک رکھا ان کو اللہ کے راہ سے فہم اللہ یا پس وہ نہیں ہدایت پاتے اگے ہے نا اللہ یا میں کیا ہے ان لا آپ لا کو زیادہ بنائیں اور ان سے پہلے اللہ مقدر کریں ان انا سے پہلے حرف جرم مقدر ہوتا ہے پس وہ نہیں ہدایت پاتے طرف اس کے کہ سجدہ کریں خاص اللہ کا اب معنی ٹھیک ہے پس وہ نہیں ہدایت پاتے طرف اس کے علا زائدہ ہے کہ سجدہ کریں خاص اللہ کا ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی یوں کرو پس وہ نہیں ہدایت پاتے کیسے بھی جی ہدایت نہیں پاتے یہ کہ نئی سجدہ کرتے واسطے اللہ کے بس وہ نہیں ہدایت پاتے کیوں ہدایت پہ نہیں ہے اللہ یہ کہ نئی سجدہ کرتے خاص اللہ کا اللہ دی وہ جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں میں آسمان سے پوشیدہ چیز کا نکلتی ہے کیا ہوتا ہے بارش اللہ کے بندے اور زمین سے نباتات نکلتے ہیں اور جانتا ہے جو کو چھپاتے ہو جو کو ظاہر کرتے ہو تو حد ہود صاحب مباہد ہوئے یا نہیں آگے ہے۔ دلیل ہے اللہ لا الہ الا ہو سبحان اللہ واہد ہودا اللہ ہے نیکی معبول مگر وہی اللہ رب ہے عرش بڑے کا دیکھو اب دیکھو آپ حضرات یہ ہو کا ل کتنی بار آیا ہے لا الہ الا ال اب ہم ہو کا جب ذکر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں تم تے زمیر پڑتے یہ سارے زمیر خدا کی ذات مراد ہے پھر قرآن سے یہ زمیر نکال دو اگر زمین تمہیں مزا نہیں تھا قرآن میں تو بار بار ہے کال سنزور جواب سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا دیکھتے ہیں تو سچ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے خط لے ڈا تو پرندوں کے ذریعے سلیمان علیہ السلام ڈاک کا کام ہی لیتے تھے میرا خط لے جا بالکی کا کیا آگے حضرت نے خط لکھا اس کا مضمون آگے آ رہا ہے سمجھے جی اس کے گلے میں لٹکایا پر میر لے جا وہ خط لے گیا جی اڑتا اڑتا پرواز گیا وہ بالکل جہاں محل کے اندر سوئی ہوئی تھی روشن روشن دان ہوتے ہیں نا اس سے اندر گیا اس کے سینے پہ ڈال دیا اور ایک طرف ہٹ گیا انتظار کرتا رہا کہ کیا مشورہ کرتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں رہ گیا وہاں ایک طرف چھپ کے تو بالکی جو نیند سے اٹھی دیکھا تو خط پڑا ہوا ہے اور خط بھی سلیمان کی طرف سے سلیمان کو جانتی تو تھی بہت بڑا بادشاہ ہے خطوحات کر رہا ہے اللہ کا نبی ہے اب خط تو پڑھ کے فورا اجلاس بلایا کاروائی کی مشورہ کیا سمجھدار عورت تھی نا اجلاس بلا رہی ہے کہ بغیر مشورے کے کام کرنا ٹھیک نہیں ہے آج کل کے ڈھگے ہیں مشورہ ہی نہیں کرتے جن کو حکومت مل جاتے ہیں کوئی مشورہ نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا اپنی من مانی ہی کرتے ہیں وہ عورتوں کے سمجھدار ہے اچھا جی اس حب کتابی حاضہ کیفیت امتحان لے جا خط میرا یہ بس ڈال اس کو ان کی طرف پھر ذرا ہٹ جا ان سے چپ جا بس دیکھ کیا جواب دیتے ہیں یہ خط پہنچ گیا قالت یا یو ہل ملاس کے اجلاس کی کاروائی بلکیس کے اجلاس کی کاروائی کہنے لگی اے درباریو بے شک میں ڈالا گیا ہے میری طرف ایک خط موزا دیکھو سلیمان کا احترام کر رہی ہے کہ اس کی طرف سے معزز خط ہے ان من سلیمان بیان قاطر وہ کس کی طرف سے ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے ون بسم اللہ الرحمٰن الرحیم مضمون خط بسم اللہ کے نیچے دیکھو مضمون خط اور بے شک مضمون اس خط کا یہ ہے بسم اللہ الرحمٰن الرّحیم اللہ تعال علیہ وا تسم باس یہ کہ نہ سرکشی کرو میرے مقابلے اور آ جاؤ میرے پاس فرم بردار ہو کے قالت طلب مشورہ طلب مشورہ کہنے لگی بلکیس اے درباری رائے دو مجھ کو میرے اس معاملے میں اس لیے کہ میری عادت ہے پہلے سے تم صلاح لیتی ہوں نہیں ہوتی طے کرنے والے کسی کام کو یہاں تک کہ حاضر ہوتے ہو تم میرے پاس پہلے سے میری یادت ہے ابھی مشورہ دو کال ارکان سلطنت کی رائے www.shahideislam.com www انہوں نے کہا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور جنگ جو ہیں جنگ کر سکتے ہیں اگر حکم ہو آرڈر ہو تو صلیبان کے ساتھ کیا کریں جنگ کریں لیکن اختیارات سب تیرے ہاتھ میں ہیں جیسے آڈر ہوگا ہم چلیں گے کا ہم ہیں طاقتور بولو باسن شدیدن اور سخت لڑنے والے لیکن بل امرویل سارے معاملات تیرے اختیار میں پر دیکھ تو کیا حکم دیتی ہیں قالت لت بلکیس کی رائے نے کہا میری رائے یہ ہے کہ نہ لڑنا چاہیے کیا رائے کاش کہ ہمارے لوگوں کو بلکیس کے ذرا تو کم از ہوتی وہ کیا, کیا کہہ رہی ہے آ, میری رائے یہ ہے کہ لڑنا مناسب نہیں کیونکہ بڑے بڑے بادشاہ جب مخالفانہ طور پہ ملک کے اندر آ جاتے ہیں فساد برپا ہوتا ہے قتل و قتال ہوتا ہے پھر جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو گرفتار کر کے زلیل کر دیتے ہیں تو اپنا ملک بچایا عورت ہو کے یا نہیں بچایا عورت ہو کے ملک بچا رہی ہے ہمارے حال یہ ہیں یہ اپنے ملک کو خود ختم کر رہے ہیں گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے زیان جاتا رہا ہم اپنا حال تو دیکھیں وہ سمجھدار عورت کم از کم کچھ حکل کریں سوچے آپ کو بچا رہی ہے اپنی رعایا کو بچا رہی ہے اپنے ملک کو بچا رہی ہے کہنے لگی بے شک بادشاہ اذا داخل و جب داخل ہوتے ہیں مخالفانہ طور پہ جنگ کے ارادے سے بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں جنگ کے ارادے سے کسی علاقے کے اندر ایک کریا سے مراد ہے علاقہ تو افسدوہ برباد کر دیتے ہیں اس کو اور کر دیتے ہیں اس کے عزت داروں کو زلی جو وہاں کے عزت دار ہوتے ہیں وزیر وزرا بادشاہ سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں وہ قزال کے یا فالون یہ بھی اسی طرح کریں گے غزال کا یا فلون کا من یہ بھی اسی طرح کریں گے وی مرسلا تو لے یہ تجویز ہے برائے تفتی شال مجھے پہلے ذرا تفتیش حال کرنے دو کہ یہ بادشاہ تو ہیں میں سنتی ہوں بڑے بادشاہ ہیں آیا دنیاوی بادشاہ ہیں دینی بادشاہ ہیں کس قسم کے ہیں تجویز برائے تفتیش حال وہ یہ ہے کہ میں ہدایاں بھیجتی ہوں ان کی خدمات میں بہت قیمتی قیمتی ہدایات اگر انہوں نے ہدایہ قبول کر لیے تو خاف ٹھیک ہے میرے ساتھ مسالت بھی کر لیں گے میری حکومت بھی بچ جائے گی اور اگر ہدایہ انہوں نے قبول نہ کیے تو ہمیں خود حاضر ہونا پڑے گا منقاد ہوں گے ان کے تابع ہو کریں گے اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ہڈیا پر دیکھنے والے ہوں کہ ساتھ کس کیفیت کے لوٹتے ہیں میرے کاصد پہنچ گئے جی کاصد بڑے کاصد نے ملاقات کی قاصد تو بہت گئے نا مال لے گئے ان میں بڑے قاصد نے سلیمان صاحب سا ساتھ بات کی تو سلیمان سے کہا لے اچھا مجھے مال کا بھوکھا سمجھتے ہو مجھے لالچی سمجھتے ہو لے جاؤ کوئی حدیت مارے قبول نہیں بالکل اس کو کہو کہ بس آیا لشکر پتا چل جائے گا پر جب آیا کاس سلیمان کے پاس وہ بڑا جو ملا تو گئے تو بہت تھے نا کال سلیم کا کہا سلیمان استقامت سلیمان کہ امداد کرتے ہو تم میری ساتھ مال کے پر جو کچھ دیا ہے مجھ کو اللہ نے بہتر ہے اس سے بلکہ تم اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو کا سردار لوڑ جان کی طرف اعلان جہاد اعلان جہاد معلوم ہوتا ہے کہ بالکیس مسلمان نہیں ہونا چاہتی ایمانی لاتی تب جہاد ہے بس البتہ ضرور آئیں گے ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کے کہ نہ ہوگا مقابلہ واسطے ان کے ساتھ ان لشکروں کے اور البتہ ضرور نکالیں گے ہم ان کو میں نہا ان کی زمین سے علاقے سے ذلیل کر کے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے تابع رہیں گے ساغروں قال جائی ہل یہ تو بات کہاں چلی تھی جی سلیمان علیہ السلام کے پاس نا سمجھے وہاں بات چل رہی ہے پھر سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ بھئی یہ ہد ہد کہتا ہے کہ اس کا تخت جو ہے کیا ہے عالیشان ہے تو امید ہے کہ بالکیس آئے گی میں نے جو ڈانٹ دی ہے نا بالکیس آئے گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت اس سے پہلے آ جائے دا اس کی فراست کا ہم امتحان لیں سلیمان علیہ السلام کے اجلاس کی کاروائی اب ان کا اجلاس شروع ہو گیا فرمایا سلیمان نے آئے تم میں سے کون ہے جو لے آئے میرے پاس تخت اس کا پہلے اس کے کہ آئے وہ میرے پاس فرم بردار ہو گئے قال افریت و الجن جین افریت کے کو خود یہ جنو کا سردار تھا یہ جنو کا کیا تھا جی سردار سخر جنّی کہا ایک دیو نے افریت مانا دیو بڑا دیو تھا کہا ایک دیو نے جنو میں سے سخر جنی آنا آتی کہا حضرت مجھے حکم ہو نا تو آپ کے اجلاس کی جو کاروائی ہے نا گھنٹا دو گھنٹا اس سے پہلے میں لے آؤں گا بھئی حضرت اجلاس کے کاروائی کرتے تھے گھنٹہ دو تین گھنٹے جتنے آپ کا اجلاس ختم نہیں ہوگا آپ اجلاس سے اٹھیں گے نہیں تخت پہلے آ جائے گا حضرت فرمانے لگے نہیں مجھے ایسے بھی جلدی چاہیے میں لے آؤں گا تیرے پاس وہ تخت پہلے اس کے کہ کھڑے تو اپنے اجلاس سے یہاں مقام کمانے کا کرو اور بے شک اس کے اوپر میں کبھی ہوں امین ہوں طاقتور بھی لاؤں گا میں ہوں کہ اس کے جواہرات وغیرہ چوری نہیں کروں گا کال کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا یہ جی کون تھا جس کے پاس علم کتاب کا تھا خود سلیحمان یہ تین احتمال ہیں لکھو خود سلحمان نے کہا یا جبریل نے کہا یا آصف بن برخیا۔ جو وزیر تھے سلیمان کے کتنے اعتماد لکھتے ہیں تفریح والے خود صلیمان یا جبریل یا آصف بن برخیا وزیر سلحمان علیہ السلام نے خود فرمایا او میاں تو, تو کہتا ہے اجلاس کے ختم سے پہلے لاؤں گا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اس کو ساخر جنی ہو تو ادھر منہ پھیرے ایسے منہ پر ایسے کر تو کیا جائے گا علیہ السلام کا معاوضہ ہوا کیا ہوا معا تو آنند فنند ہوتا ہے اور اگر جبریل تھے تو جبریل کی بھی طاقت تھی ایسے اور اگر آس بن برخیا تھے تو کہتے ہیں ان کو اس میں اعظم آتا تھا کیا اس میں اعظم کی وجہ سے آ گیا کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم تھا کتاب کا سلیمان مراد ہوں تو سلیمان کو بھی کتاب کا علم تھا ایسے میں توراد کا جبریل تو ویسے کتابوں کا حافظ ہے اور تیسرا ہو تو علم کتاب سے مراد کیا ہے جی اسم اعظم میں لے ہوں تیرے پاس پہلے اس کے کہ لوٹے تیری تر تیری ایک طرح منہ کرو پھر دیکھو پہ جب دیکھا اس کو قرار پکنے والا جی تاخت کالا اظہار شکر پر یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ آزمائے میں اس کو آیا شکر کرتا ہوں یا نا اور جو شکر کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے جو نا کرتا ہے تو خدا کو نقصان دے گا اور رب تو بے پرواہ ہے اور کیا ہے کریم ہے اپنے آپ کو نقصان دے گا کالا لکل ارشہ امتحان فرافس -e امتحان فرافس امتحان لو جی اس کا کتنی سمندار ہے اس کا جو تخت ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ کا کر دو تبدیل کر دو آ, دیکھیں کہ آیا پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی کالا نک کے رولا ارشہ بدل ڈالو اس کے تخت کو دیکھیں ہم آیا راہ پاتی ہے اس کی مارفت کی طرف یا ہوتی ہے ان لوگوں سے جو نہیں رہ پاتے پلم کیفیت امتحان جب آئی بالکی تو کہا گیا اس کو کیا اسی طرح, کیا اسی طرح ہے تیرا تخت کیا اسی طرح ہے تیرا تخت تو اس نے یوں نہیں کہا کہ میرا تاخت اسی طرح ہے کیا کہنے لگی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہی ہے تو امتحان میں پاس ہو گئی یا نہیں مطلب یا کہ تخت وہی ہے تھوڑی سی کیا ہے تبدیلی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بیان نہیں وہی ہے ہاں تشبینی تھی کان نہ ہو, ہو. کہ یہ وہی ہے باوتین عالمن قبل ہا پھر کہنے لگی سلیمان میرا امتحان لے رہا ہے فراست کا ہمیں تو پہلے سے پتہ چل گیا جب انہوں نے ہدیہ قبول نہیں کیا میں سمجھ گئی کہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے دینی بادشاہ ہے کیونکہ اللہ کا نبی معلوم ہوتا ہے سمجھے دل سے ہم نے اس وقت ہی مان لیا تھا باؤدین عاللم اور دیئے گئے ہم علم حضرت کی نبوت کیل اللہ کی قدرت کیل اس موج سے پہلے اور تھے ہم دل سے ماننے والے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سمجھدار عورت تھی اپنے تخت کو بھی پہچان لیا سمجھے سلائمان علیہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئی تو یہ آتش پرستی کیوں کرتی تھی اپنا سورج پرستی کیوں کرتی تھی سمجھے ہاں تو کہنے لگے بھائی یہ ایک عادت ہوتی ہے قوم کے اندر جو رسومات چلے آئے نا پرانے پھر بادشاہ چاہے سمجھدار ہو پرانے رسومات پہ پر چلتے رہتے ہیں باتیں ہی نہ سمجھ ان کے قوم سے پرانی رسم چلی آ رہی تھی سورج پرستی کی تو بار رسم کے اندر یہ بھی آ گئی ویسے تو سمجھدار تھی یہ وہ سدہا یہ اضال کہ ایسی سمجھدار اور اور, اور اور سورج پرست روک رکھا تھا اس عورت کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے جن کی پوجا کرتی تھی سبائے اللہ کے وہ سورج کی پوجا کرتی تھی اور سورج کی شکل میں بت بھی ہوں گے ان کی پوجا کرتی تھی انہا کانت اس لیے کہ وہ تھی کام کا فرین تھے رسومات چلے آ رہے تھے ایک معنی تو یہی ہے جی مشہور دوسرا معنی یہ ہے غور کرنا وہ پہلے صدہ کا ہا مفول تھا اور ماں کانتاب اس کا کیا تھا فعل فعل موخر تھا نہیں روکا اس کو ان چیزوں اب یہ ہے کہ صدہ کا فعل بنو سلیمان علیہ السلام کو ہا بنے مفول اول ماں کانتاب کیا بنے مغول شان روک دیا سلیمان نے اس عورت کو ان چیزوں سے جن کی وہ پوجا کرتی تھی صلیمان نے روک دیا کہ اب یہ پوجا موجا ختم کا مسلمان بن جا اے بھائی یہ بھی مانو سمجھ آئے یا نہیں آ سمجھ آ واحد باندھ گئی اچھا جی میرے محترام حضرت صلیمان علیہ السلام نے جو تخت اٹھوا لیا تھا اس میں اپنا معجزہ دکھایا نا کیا دکھایا یہ اظہار تھا شان نبوت کا موضے کے ساتھ اٹھوا لیا یہ اظہار کس کا تھا شان نبوت کا اب دلکیر کے سامنے اپنی سلطنت کا شان ظاہر کرنا چاہتے ہیں شان نبوت کے اظہار کے بعد کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں جی اپنی سلطنت کا شان آ, یہ لکھ لو اظہار شان نبوت کے بعد اظہار شان سلطنت تاکہ بلکیز کو پتہ چل جائے کہ میری سلطنت سے سلیمان کی سلطنت بہت اونچی ہے -e حضرت سلیمان علیہ السلام کتاب جنات وائرہ انسان بہت تھے یا نہیں تو بالقی کو آتے ہوئے کچھ ٹائم لگا ہوگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلدی جلدی ایک شیش محل تیار کرا لیا کیا کرا لے جی شیش محل تیار کرا شیشے کا پھر کیا تھا شیش محل کے اندر آنے کے لیے آگے جو ساہن تھا نا ساہن کے اندر ہاؤز بنایا ہاؤز میں پانی چھوڑ دیا پانی میں مچھلیاں تھیں اور پھر ہاؤز کو جو بند کیا نا اوپر پارٹ دیا وہ بھی شیشے کے ساتھ اور شیشہ اتنا صاف اور قیمتی تھا نا کہ آدمی دور سے دیکھا تھا تو ایسے معلوم ہوتا کہ کیا ہے پانی ہے اوپر شیشہ ہے ہی نہیں اتنا وہ قیمتی تھا اور صاف تھا ایسے کیا حضرت نے آپ محل کے اندر بیٹھ گئے اور خادموں کو کہا کہ بلاؤز کو بلکیس کو آئے ملاقات کرے اپنے بزرا کے ساتھ تو بلکہ جب وہاں سے گزرنے لگی اس نے کیا سمجھا کہ خود پانی ہے دوکے میں آ گئی اس لیے وہ اپنی سلوار ذرا پنڈلی سے اونچی کرنے لگی کہ پانی آ گئے تو سلحمان صاحب دیکھ رہے تھے پانی شانی نہیں ہے یہ کیا ہے شیشہ ہے تو اس کے علم میں آ گیا کہ سلیمان کی سلطنت میری سلطنت سے کیا ہے اونچی ہے دیکھو جی کی لال حدف صاحب کہا گیا اس عورت کو داخل ہو جا تم محل کے اندر پر جب دیکھا اس کو تو گمان کیا اس کو گہرا پانی اور کھول دی اس نے اپنی پنڈلیں فرمائے حضرت ان سر ہون بے شک یہ محل ہے جڑا ہوا کیسے جی شیشوں سے کالا تاثر بلکی کہنے لگی اے رب واقعی میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ یہ سورج کی عبادت کر کے اسلم تو ماسلیماں تو سلیمان کے ساتھ اسلام لائی بھائی سلیمان اسلام تو پہلے مسلمان تھے مومن تھے اسلام تو کائنہ تن ما اسلام تو اب لائی ہوں لیکن اب سلیمان کے ساتھ ہونے والی ہوں واسطے اللہ کے اللہ کے رضا کے لیے جو کہ رب العالمین ہے اب یہاں دو بات سے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ بالکیس کا حضرت کے ساتھ نکاح ہوا یا نہ نکاح ہوا اسے بارے میں قرآن کیا ہے خاموش ہے ہم بھی خاموش ہیں میری عادت توقف کی ہے نا ابہمو ما ابہمہ اللہ اللہ جس چیز کو مبہم رکھے تم بھی کا چھوڑ دو مبہم میرا اپنا مصرح گئی ہے مبہم سمجھے اللہ کے حوالے جو کہ لیکن بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان کا نکاح ہو گیا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے یا اس کو وہاں اپنے پاس رکھا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسی ملک کی طرح بھیج دیا جہاں وہ رہتی تھی سباق کے اندر حضرت آتے جاتے تھے یہاں اسرائیلی روایات سمجھے یہ استدلال نہیں بن سکتے باقی رہا کہ وہ عورت جی ملکہ تھی ارے ملکہ تھی تو وہ کیا تھی سورج پرستی تھی بھئی کافرا عورت جو ملکہ ہو اس کے فیل سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ ہم بھی عورت کو بادشاہ بنائیں جی کافراورت نہیں تھی باقی تم یہ کہو کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو برحال رکھا یہاں قرآن میں کہاں لکھا ہوا سلیمان نے برحال رکھا اگر برحال بھی رکھا ہو تو سلیمان کی شریعت ہے یا حضور کی شریعت ہے پہلی شریعت ہمارے یہ دلیل بن سکتی ہیں نہیں بن سکتی حضور کی شریعت میں پوچھو حضرت فرماتے ہیں حضرت کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اس کی نوش روان کی پوتی سمجھے جی اس کو ایران والوں نے ملکہ بنایا ہے بادشاہ بنایا ہے نوش روان کی پوتی کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن قومن ومر امراتان بخاری میں ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو عورت کو حاکم بنائے سلطنت اس کے ہاتھ میں دے دے تو ہم حضور کا فرمان مانیں گے یا پہلی کے دیکھیں گے یا تو میرے اوپر تم کو ہوگا کہ غلط بات کہہ رہا ہے کہ ہو مارکا ناراض بیٹھے ہو نا خوش بیٹھے ہو کیا جو ناراض ہیں ہاتھ کھڑا کریں اچھا جی کہاں جی